الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروا نعمت الله عليكم وميتاقه الذي واسقكم به إذ قلتم سمعنا إذ قلتم سمعنا اطعنا واتقوا الله صدق آج کے برس کا آغاز سورت المائدہ کی آیت نمبر سات سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں بزگرو نعمت اللہ علیکم اپنے اوپر اللہ کے فضل اور اس کے اس میساک کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جب کہ تم نے اقرار کیا سمعنا آنا و عطا ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے اپنے اوپر اللہ کے فضل کو یاد کرو اللہ کا فضل کون سا اللہ کی نعمت کون سی اللہ کی نعمتیں تو بے شمار لا تو عدو و لا ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار وہ ختم نہیں ہو سکتا ہمارے جسم میں اللہ پاک کی نعمتیں ہماری جان میں اللہ پاک کی نعمتیں اس دنیا میں اللہ پاک کی نعمتیں ظاہری نعمتیں باطنی نعمتیں دینی نعمتیں دنیاوی نعمتیں لیکن یہاں پر اللہ نے جس نعمت کو اپنے جس فضل کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کا حکم دیا ہے وہ ہے اسلام کی توفیق کہ اللہ پاک نے تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی ویسے تو ابو جہل بھی بڑا ذہین تھا ابو لہب بڑا ذہین تھا بڑے تیز ترار لوگ تھے چودھری ٹائپ لوگ قوم کی قیادت کرنے والے لوگ لیڈر قسم کے لوگ تھے لیکن وہ لیڈر وہ چودھری وہ وڈیرے وہ سرمایہ دار وہ اسلام قبول کرنے سے محروم رہے اور اللہ پاک نے غریبوں کو مزدوروں کو کالوں کلوٹوں کو, کو اسلام کی نعمت سے نواز لیا آج دوپہر بھی ایک جگہ درس تھا تو وہاں پر بھی میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ انسانوں کا جنگل ہے بے شمار انسان ہیں اس میں بڑے بڑے ذہین بڑے بڑے صاحب مطالعہ ادیب شاعر صحافی سائنسدان ڈاکٹر ہر طرح کے لوگ ہیں زمین کے نیچے کی خبر رکھنے والے زمین کے اوپر کی خبر رکھنے والے ذرات پر تحقیق کرنے والے پتھروں پر تحقیق کرنے والے کیڑوں مکوڑوں پر تحقیق کرنے والے پرندوں پر تحقیق کرنے والے جانتے ہیں پانی کے اندر کیا ہے آگ کے اندر کیا ہے ہوا کے اندر کیا ہے جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے نعمت سے ایمان کی نعمت سے محروم ہے اور اللہ پاک نے ہم جیسوں کو ایمان کی عظیم ترین نعمت عطا فرما دی رستو کے بارے میں میں, میں نے پڑھا کہ اپنے زمانے کا اور اپنی صدیوں کا سب سے ذہین انسان تھا آج تک اس کے فلسفے پر اس کے نظریات پر اور اس کی تحقیقات پر لوگ بحث کرتے ہیں لیکن ارستو جیسا افلط افلاطون جیسا ذہین اور فلسفی انسان وہ ایمان سے محروم رہا اور ہم نہ فلسفہ جانتے ہیں نہ منطق جانتے ہیں لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرما دی تو اللہ پاک کا اس نعمت عظما پر میرے بھائیوں میری بہنوں شکر ادا کیا کریں اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھا کریں بہت سے لوگ اسلام کی نعمت کو معاذ اللہ اتنی چھوٹی سی چیز بنا کر ختم پیش کرتے ہیں اتنی چھوٹی سی چیز بنا کر پیش کرتے ہیں گویا کہ ایمان اور اسلام تو کچھ ہے ہی نہیں ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے ارے جی یورپ والوں کے پاس یہ ہے یورپ والوں کے پاس وہ ہے وہاں سڑکیں وہاں عمارتیں وہاں تعلیمی ادارے وہاں میڈیکل کی سہولتیں وہاں بڑے بڑے سائنسدان اور ہمارے پاس کیا ہے سوائے ایمان کے اللہ ہمارے پاس کیا ہے سوائے ایمان کے معاذ اللہ اس طریقے سے ایمان کو پیش نہ کریں ایمان کو اتنی حقیر چیز نہ سمجھیں ایمان نہیں روکتا سائنسی ترقی سے معاشی ترقی سے اور میڈیکل میں ترقی سے اور صنعتی ترقی سے اور تجارتی ترقی سے ایمان نہیں روکتا اچھی سڑکیں بنانے سے اور اچھے ہسپتال بنانے سے اور سہولتیں فراہم کرنے سے ایمان نہیں روکتا یہ تو ہماری بد ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے ایمان والے نہ ہوتے تب بھی ایسے ہی ہوتے جیسے اب ہیں یہاں تو ساری ایسے ہیں معاذ اللہ ایک رشوت کا نظام سفارش کا نظام کرپشن کا نظام ظلم کا نظام تو ایمان تو نہیں یہ کہتا کہ یہ سب کچھ کرو تو ایمان کو اسلام کو دین کو قرآن کو اتنی چھوٹی سی چیز نہ سمجھیں یہ بہت بڑی چیز ہے لیکن ہم نے اس کی قدر نہ کی اور ہم اس کی بدنامی کے ذریعہ بن گئے مذکروں احمد اللہ علیکم اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کے فضل کو اللہ کے احسان کو صحابہ اکرام جانتے بھی تھے اور یاد بھی رکھتے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ پاک کا جو سب سے بڑا فضل ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق دے دی وہ جانتے تھے اسی لیے اس کلمے پر وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل کو یاد کرو اور یاد رکھو اور اس کے اس میسات کو اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جب کہ تم نے اقرار کیا اور تم نے کہا سمعنا و ب ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی وعدہ کیا ہم سنیں گے ہم اطاعت کریں گے جب کلمہ پڑھتے تھے تو بیعت کرتے تھے اور مختلف مواقع پر صحابہ نے بیعت کی اور سمعنا و اقاء کہا اقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ دیکھیں میں ایک ایک ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں اقبہ ثانیہ گھاٹی مینا میں وہ گھاٹی جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مدینہ منورہ کے تقریباً بہتر تہتر مردوں اور دو عورتوں نے بیعت کی اور کہا سمعنا انا بنا ہم آپ کا ساتھ دیں گے جب بیعت کرتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں التی بل منشتی بل مکرا بل اسری بل یوسری بل اتبا بل بلا ہم آپ کے ہاتھ پر بیت کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ کی ہر بات سنیں گے اور سنیں گے نہیں اس کی اطاعت کریں گے عمل کریں گے خوشی میں بھی ناخوشی میں بھی اور تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی اور نہ صرف اتباع کریں گے بلکہ آپ کی باتوں کو آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے یہ بیت کرتے تھے تو بیعت کی منا کے اندر اس وقت جب مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اللہ نے اللہ نے مدینے والوں کے دلوں کو کھول دیا تو تہتر مردوں اور دو عورتوں نے بیعت کی تیرہ نبوی کا یہ واقعہ ہے سات بن زرارہ رضی اللہ سلان نے بیعت کرنے والوں سے کہا مدینے والوں سے کہا تم حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو اور آپ کو مدینہ منورہ چلنے کی دعوت دے رہے ہو جانتے ہو یہ کس بات کا وعدہ ہے یہ عرب و عجم سے جنگ کا وعدہ ہے یہ پورے عالم انسانی سے جنگ کا وعدہ ہے سب دشمن ہو جائیں گے تمہارے لیکن انہوں نے قبول کیا ہم قبول کرتے ہیں سارے دشمن ہو جائیں پرواہ نہیں ہے اور یہاں یہ بتا دوں کلمہ پڑھنے کا اور دین پر چلنے کا صحابہ کرام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم ساری دنیا کے دشمن ہو جائیں گے بلکہ یہ مطلب تھا کہ ساری دنیا ہماری دشمن ہو جائے گی دونوں باتوں میں بہت فرق ہے آج بھی مسلمان پوری دنیا کے دشمن نہیں ہیں بلکہ پورا عالم کفر مسلمانوں کا دشمن ہے مسلمان اس وقت بھی کفار سے جنگ ان کے کفر کی وجہ سے نہیں کرتے تھے ان کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے کرتے تھے ارے فتنا نہ پھیلاؤ کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اس کو قبول کرنے دو تو مدینے والوں کو پتا تھا کہ ہم جو بیعت کر رہے ہیں ہم جو وعدہ کر رہے ہیں تو گو کہ پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تو اس وقت بیعت کی ادیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیعت کی نقد رضی اللہ کََر اور یاد رکھیے کہ ہم میں سے جو کوئی کلمہ پڑتا ہے وہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے چاہے ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں یا نہ سمجھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے جو کوئی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ آج بھی حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے یا رسول اللہ میں سنوں گا اطاعت کروں گا دل چاہے تو بھی نہ چاہے تو بھی غربت ہو تو بھی اور خوشحالی ہو تو بھی صحت ہو تو بھی بیماری ہو تو بھی اکیلا ہوگا تو بھی اور جماعت ہوگی تو بھی اور اتباع بھی کروں گا اور آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کروں گا ہم بھی بیعت کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر یہ الگ بات ہے کہ ہم کس کی حقیقت کو ہی نہ سمجھیں ورنہ کلمہ پڑھنے والا اللہ سے وعدہ کرتا ہے اللہ تیرے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے طریقوں پر نہیں چلوں گا یہ ہے مقصد کلمہ کا بس قرون اللہ علیہ منیسا قہ البی ون بھی اور اپنے اوپر اللہ کے فضل کو اور اس کے اس میسات اور وعدے کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا جب کہ تم نے اقرار کیا تھا سمعنا انا ہم نے سن لیا ہم اطاعت کریں گے یہ تو منافق تھے میرے بھائیوں جو کہتے تھے سمعنا انا بسینا سن تو لیا لیکن اپ نہیں کریں گے اور ظاہر ہے کہ منافق زبان سے نہیں کہتے تھے دل میں کہتے تھے زبان سے نہیں کہتے تھے دل میں کہتے تھے سن لیا یہ تو کہتے تھے زبان سے سمعنا اور افئینا یہ کہتے تھے دل سے دل میں کہتے تھے اور عمل سے کہتے تھے ان کا عمل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ انہوں نے اپنا نہیں کہا بلکہ اصینا کہا ہے ارے معاف کیجئے گا آج ہم میں سے اکثر کی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم نے سمعنا انا و اطعنا نہیں کہا بلکہ ہم نے کہا ہے سمعنا انا اصینا سنیں گے تو صحیح لیکن نافرمانی کریں گے اتباع نہیں کریں گے کریں گے وہ جو ہمارا نف چاہے گا جو ہمارا خاندان چاہے گا جو معاشرہ کہے گا جو رسم و رواج کہے گا وہ کریں گے جس میں دو پیسے کا فائدہ ہوگا وہ کریں گے ہاں سنیں گے صحیح سنتے لیکن مانیں گے نہیں لیکن مومن کیا کہتے تھے سمعنا انا اور مومن کو یہی کہنا چاہیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ایمان والے کیا کہتے ہیں رسول ہی, ہی, ہی, ہی لا نسلی اللہ کہتے سارے ایمان والے یہ کہتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا ہوں کہ یہ سمجھے کہ یہ تو صحابہ کی بات چل رہی ہے یہ تو حضرت صدیق کی بات چل رہی ہے یہ تو عمر فاروق کی بات چل رہی ہے یہ تو پہلی صدی کے مسلمانوں کے بعد کی بات چل رہی ہے میں تو پندرہویں صدی کا مسلمان ہوں یہ میری بات نہیں ہے نہیں قرآن پندرہویں صدی کے مسلمانوں کا کلام بھی ہے ان کی کتاب ہدایت بھی ہے تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم یہ کہیں سمعنا و ما جیسے صحابہ کہتے تھے متقلّہ اور اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو ابھی آپ سنیں گے بار بار ذکر آ رہا ہے تقوی کا بک اللہ اللہ سے ڈرو تقوی کا ذکر تو ہوتا رہتا ہے عام عام لفظ استعمال کر رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے یہ نہ ہو کہ ایک ایک بات میں جوڑنا شروع کر دیں کہ یہ تقوی کا مفہوم کیا بیان کر دیا لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تقوی کیا چیز ہے تقوی ہے بریک بریک کا نام ہے بریک یہ بریک لگا دیتا ہے تقوی روک دیتا ہے تکوا یہ بریک کا کام دیتا ہے نظروں کو جھکا دیتا ہے زبان کو روک لیتا ہے ہاتھ کو روک لیتا ہے روک جا ڈبلو ڈبلو کو حرام سے روک لیتا ہے بریک کا کام دیتا ہے چند دن پہلے عجیب ایک حادثہ سا ہو گیا میرے ساتھ اور اسی وقت میں نے یہ مانا کیا میری گاڑی ایسی جگہ کھڑی ہوتی ہے کوئی جگہ اونچی ہے اور پیچھے روڈ ایک صاحب نے گاڑی لا کر کھڑی کی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ کس حالت میں ہے تو میں نے وہ گاڑی وہاں سے نکالنے چاہی اور اونچی جگہ اب نیچے آئے گی خود بخود تیزی سے اور نیچے بازار ہے تو اللہ کی شان پتہ چلا کہ اس کی تو بریک ہی فیل ہے اب اونچائی سے گاڑی آ رہی اللہ نہ کرے پیچھے کوئی بچہ ہوتا کوئی گاڑی ہوتی تو کیا بنتا بالکل بری فیم لیکن اللہ پاک نے حفاظت فرمائی اللہ پاک نے بچا لیا تو تھوڑی سی بریک کے بغیر چلانی پڑی مکینک کے پاس لے جانے کے لیے تو میں نے اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہا میں نے کہا تقوی بھی بریک کا کام دیتا ہے اس زندگی کی شاہراہ پر ہم دور چلے جائیں حسن کے نظارے ہوں حرام مال کے ڈھیر ہوں رشوت کا امبار ہو ہو کرسی کا لالچ ہو لیکن اگر تقوی ہے تقوی روک لے گا رک جا بریک کا کام دے گا اور جس کے اندر تقوی نہیں ہے وہ تو ہر جگہ پسلتا ہی جائے گا پھسلتا ہی جائے گا اس کے ایمان کے لیے کروڑ روپئے کے لیے کروڑ روپئے کا خطرہ نہیں بنے گا وہ تو دو روپئے کے لیے بھی پھسل جائے گا آٹھ آنے کے لیے بھی پھسل جائے گا بریک کی فیل ہوگی بریک ہی فیل ہوگی جگہ جگہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے کہیں آنکھوں کا ایکسیڈنٹ کہیں کانوں کا ایکسیڈنٹ کہیں زبان کا ایکسیڈنٹ کہیں ہاتھوں کا ایکسیڈنٹ اور کہیں پورے وجود کا ایکسیڈنٹ سوا ہو گیا اندر برے کہیں ختم ہو گئی تو اللہ بار بار کہتے اللہ. اس اندر کو مضبوط رکھو مضبوط یہ دنیا تو بڑی خوش پرکشش دنیا ہے بہت پرکشش حضور سے مانگنے کے لیے صحابی بھی آئے مال مانگنے کے لیے حضور نے دیا پھر آ گئے پھر دے دیا پھر آ گئے حضور نے فرمایا دیکھو یہ دنیا بڑی میٹھی ہے بڑی سرسبز ہے اور مفت ملے تو کیا کہلے؟ بڑی سرسبز ہے مفت, تو بڑا مزا آتا ہے. مفت میں ہاتھ آ رہی کرنا کچھ بھی نہ پڑا لیکن فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو سمجھایا ان کو یہ مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے وہ تو صحابہ تھے وعدہ کر لیا یا رسول اللہ آج کے بعد کسی سے سوال نہیں کروں گا حضور دنیا سے چلے گئے لیکن اس وعدے کو نبھایا پھر کسی سے سوال نہیں کیا تو یہ دنیا تو بڑی پرکشش ہے میرے بھائیو اگر تقوی نہیں ہوگا بریکیں فیل ہو جائیں گی تو جگہ جگہ ایکسیڈنٹ ہوگا بت اللہ اللہ سے ان اللہ علیم علی ممبات تقوی کیسے پیدا ہوگا تخوا کیسے پیدا ہوگا तकवा اس وقت پیدا ہوگا جب دل میں یقین ہوگا اللہ میرے خیالات کو جانتا ہے ہائے اللہ اللہ کہاں چھپے تجھ سے کیا چھپائے تجھ سے یہ تو تیری ستاری ہے جو تھی نے خود ہی چھپا رکھا ہے छुपा सकते کیا چھپا سکتے ہیں کسی اللہ والے نے کہا جب کوئی تمہاری تعریف کرے میں اکثر یہ کہتا بھی رہتا ہوں اور الحمدللہ اپنے دماغ میں حاضر بھی رکھتا ہوں تاکہ تعریف سن کر دماغ نہ خراب ہو جائے تو کسی اللہ والے نے کہا کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو سمجھ لو یہ تمہاری تعریف نہیں کر رہا یہ اللہ کے ستار ہونے کی تعریف کر رہا ہے اللہ کے ستار ہونے کی تعریف کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کتنا ستارا ہے جس نے تیرے عیبوں پر تو پردہ ڈال دیا اور تیری خوبیوں کو دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا है. ان اللہ علیم بذات صدور جب یہ یقین ہوگا اللہ میرے خیالات سے واقف جذبات سے واقف اللہ میری حرکتوں کو جانتا ہے دیکھ رہا ہے وہ بصیر ہے وہ خبیر ہے وہ علیم ہے وہ سمی ہے میں کان میں بات کرتا ہوں سمجھتا ہوں کوئی تیسرا نہیں ہے لیکن اللہ کہتا تیسرا میں ہوتا ہوں ما يكون من من اللہ رابم بلاخم سطن اللہ سادم تین تم ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں اور پانچ تم ہوتے ہو چھٹا میں ہوتا ہوں ایک تم ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں تو میں کہ ان اللہ علی من بزاط سدور بے شک اللہ دلوں کے خیالات دلوں کے حالات دلوں کے جذبات کو جانتے ہیں یہ یقین بٹھاؤ گے تو تکوا پیدا ہو جائے گا تکوا پیدا ہو جائے گا تم نے نظر اٹھائی نظر اٹھائی بیٹا دیکھ رہا ہو تو کبھی گندی نظر نہیں اٹھاؤ گے بیٹا کیا کہے گا میرا ابا بال سفید ہو گئے اب تک گندی نظریں ڈالتا ہے کبھی نہیں نظر اٹھاؤ گے بیٹے کا ڈر ابا دیکھ رہا ہو بیٹا نظر نہیں اٹھائے گا ابا کیا کہے گا میرا بیٹا ایسا جب باپ کے دیکھنے کا یقین اور بیٹے کے دیکھنے کا یقین نظروں کو جھکا دیتا ہے تو اللہ کے دیکھنے کا یقین نظروں کو ضرور جھکا دے گا تو اللہ کہتا ہے یہ یقین پیدا کر لو یہ یقین ان اللہ علیم سدور یادین آمن کو اے ایمان والو اللہ کے لیے سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو اے ایمان والو اللہ کے لیے سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو یہ ایمان والوں سے خطاب ہے اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں تقریبا بیاسی مقامات پر اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے محبت کا خطاب اپنائیت کا خطاب یہ اپنوں سے خطاب ہے اپنوں سے ایمان والے اللہ کے اپنے ہے نا ہم اللہ کو اپنا سمجھیں نہ سمجھے اللہ تو ہمیں اپنا سمجھتا ہے اس لیے اللہ ہمیں اپنا سمجھ کر سمجھاتا ہے ارے تم تو میرے ہو تم نے کلمہ پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اقرار کیا ہے میری توحید کا میری قدرت کا میری صفات کا اے ایمان والو اے ایمان والو تم سچائی پر قائم رہنے والے بنو اور انصاف کی گواہی دینے والے جھوٹی گواہی نہیں دینا نہ عدالت میں جھوٹی گواہی دینا نہ کسی دوسرے معاملے میں علماء نے کہا ممتہن طالب علم کو جو نمبر دیتا ہے یہ بھی گواہی دیتا ہے اور ہم جو کسی کو سرٹیفکیٹ لکھ کر دیتے ہیں یہ بھی گواہی ہوتی ہے یہ بھی گواہی ہے ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لکھ کر دے دیتے ہیں بیماری کا سرٹیفکیٹ لکھ کر دے دیا یہ بیمار ہے جانتا یہ بیمار نہیں ہے اس نے کچھ مٹھی میں دبا دیا ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیا شدید بیمار ہے یہ بھی گواہی ہے اسی طریقے سے کسی کو سنعت دی جاتی ہے یہ بھی گواہی ہے اس میں اگر جھوٹ بولے گا تو یہ بھی جھوٹی گواہی دینے والا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک لگائے ہوئے بیٹھے تھے ایک لگائے ہوئے ایک لگائے ہوئے ایسے پیچھے کی طرف اور گناہ بیان فرما رہے تھے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے سیدھے ہو کر اللہ اکبر فرمایا کہ یہ بتاؤں کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے یا رسول اللہ کیا یہ اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ پہلے گناہ بھی کبیرہ تھے زنا کبیرہ قتل کبیرہ یہ سب کبیرہ لیکن آپ پیک لگائے ہوئے بیٹھے اور اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے فرمایا کہ بتاؤں اکبر القبائر کیا ہے یا رسول اللہ کیا فرمایا شہادت الزور جوٹی گواہی یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جھوٹی گواہی جھوٹ بولنا اللہ آکا کے اقبال دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان جھوٹ بول نہیں سکتا اور آج کا مسلمان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی نہ گھر میں گزارا ہو سکتا ہے جھوٹ بولے بغیر نہ دکان میں نہ دفتر میں نہ عدالت میں کہیں بھی جھوٹ کے بغیر گوئے کے گزارا ہی نہیں ہو سکتا ارے میرے اس امت کو تو اٹھایا گیا تھا اس لیے تاکہ یہ پوری دنیا میں سچائی پر قائم رہنے والی بنے اور انصاف کی گواہی دینے والی اور عدل کرنے والی لیکن آج اس کے گھر میں ہی نہ سچائی ہے اور نہ ہی عدل ہے آگے فرمائے کہ بلا یجری من کمشن قوم قومی اللہ اللہ اور کسی کی دشمنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو پہلے تو فرمایا کہ سچائی کی گواہی دینا انصاف کی گواہی دینا پھر فرمایا کہ دیکھو ہر صورت میں عدل کرنا ہر جگہ عدل کرنا ہر کسی کے ساتھ عدل کرنا دو چیزیں ہیں عام طور پر جو انسان کو عدل سے ہٹا دیتی ہیں ایک رشتے داری اور دوستی اور دوسری دشمنی تیسری چیز پیسہ ہے لیکن یہ دو بڑی چیزیں رشتے داری اور تعلق اور دشمنی اور عداوت آپ پہلے سن چکے اللہ نے فرمایا کہ تم نے عدل کرنا ہے سچائی کی گواہی دینی ہے بلو الا ان سیکم ابل والدیم بل اگر یہ اپنی ذات کے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو یہ تو دوستی کی نفی کی اور یہاں فرمایا کہ دیکھو اگر کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہے تو اس کی دشمنی تمہیں اس پر امادہ نہ کرے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ عدل کا دامن چھوڑ دو عدل کرنے والے بنو ہر کسی کے ساتھ عدل غریب کے ساتھ عدل امیر کے ساتھ عدل مسلمان کے ساتھ عدل کافر کے ساتھ بھی عدل اسلام نے ہمیں حکم یہ دیا ہے بے, مش, بے, مش, بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں صرف دو ہی باتیں ارض کرتا ہوں سیدنا عمر بن خطاب رضی ربی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جبلا بن احمد غصانی بادشاہ تھا بادشاہ ایمان قبول کر لیا کعبہ کا طب کر رہا تھا اس کی چادر پر ایک غریب بدو کا پاؤں آ گیا آدتیں بگڑی ہوئی تھی بادشاہ رہا آدتیں بگڑی ہوئی تھی شاہی خاندان سے تعلق اور اس دنیا سے تعلق جہاں امیر اور غریب بادشاہ اور فقیر میں بہت فرق تھا اس نے زور سے تھپڑ مارا بدو کو بدو حاضر ہو گیا سید امر بن خطاب رضی لانو کی عدالت میں اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے بلایا کیوں تھپڑ مارا اس نے کہا میری چادر پر پاؤں اس کا آ گیا تھا فرمایا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مزلوم کو اپنے ظلم کا بدلا لینے کا حق ہے چناتی یہ بدو بھی تمہیں جواب میں ایک تھپڑ مارے گا اس نے کہا ہے ہاں؟ یہ بدو مجھے کیا میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں کہا نہیں کوئی فرق نہیں اسلام میں کوئی فرق نہیں اسلام ہی فرق کرتا دونوں میں کوئی فرق نہیں اس نے کہا ایک دن کی محلت دے دو دے دی محلت چپکے سے بھاگ گیا مرتد ہو گیا لیکن سیدنا عمر بن خطاب نے اس شہزادے کے لیے اسلام کے قانون عدل کو بدلنے کی جسارت نہیں کی مل عالم باب میں نہیں جانتا کہاں تک حقیقت ہے لیکن حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں میں نے واقعہ پڑھا اسی جبلا بن اہم کا کہ بعد میں اسے پشیمانی ہوئی میں کیوں مرتد ہوا کیوں ایمان چھوڑا اور اس نے چاہا کہ کوئی بہانہ بن جائے تو میں دوبارہ ایمان قبول کر لوں تو آنے جانے والے مسلمانوں سے کہا کہ اگر عمر بن خطاب مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے تو میں دوبارہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں بہانہ مجھے کچھ چاہیے ایسے قبول کر لوں تو لوگ باتیں کریں گے اللہ اکبر قربان جائیے اور قربان جاؤں عمر بن خطاب کے قدموں کی خاک پر ایک طرف تو یہ صورت تھی کہ ایک غریب کے لیے ایک غریب کے لیے قانون عدل کو بدلا نہیں ایک امیر کی خاطر قانون عدل کو بدلا نہیں فرمایا کہ یہ بدلا لے گا بدلا لے گا اسلام اس کو حق دیتے ہیں لیکن دوسری طرف جب اس کے ایمان قبول کرنے کا معاملہ آیا تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہو تمہارے ایمان کے لیے عمر اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے لیکن قاری صاحب نے فرمایا کہ جب پیغام پہنچا اس بد قسمت کی قسمت میں ایمان نہیں تھا جب قاسب وہاں پہنچا تو اس کا جنازہ جا رہا تھا ایمان سے محروم رہا تو عدل کی تعلیم عدل کی تلقین عدل قائم کرو کوئی بھی ہو دوسرا ایک واقعہ ہیرہ کے ایک عیسائی کو مسلمان نے قتل کر دیا مسلمان نے حید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو مسلمان قاتل ہے اس کو اس عیسائی مقتول کے وارثوں کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اپنے مقتول کے بدلے میں اسے قتل کر سکیں اس لیے کہ اسلام زمنی غیر مسلم کو وہی حقوق دیتا ہے جو مسلمان شہری کے لیے حقوق ہیں تو عدل عدل فرمایا کہ عدل کرنا ہے نہ کسی کسی کی دوستی تمہیں عدل سے ہٹائے اور نہ کسی کی دشمنی تمہیں عدل سے ہٹائے میرے بھائیوں جب عدل ہوتا تھا اور جن معاشروں میں عدل ہوتا ہے وہاں کوئی شہری قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا لیکن جس ملک میں اور جس معاشرے میں عدل نہ رہے وہاں پر پھر شہری قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں جہاں مجرم کو سزا نہ ملے اور بے گناہ کو سزا ملتی رہے تو پھر وہی ہوگا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے آپ نے دیکھا اخبارات میں میں نے بھی دیکھا یہ مسلسل واقعات پیش آئے